أعوذ بالله من من ونفقه ونفقه. يَا آمنوا ولعبا من جو ایمان لائے ہو لاتینہ نہ تم بناؤ ان لوگوں کو اتخین حضوبہ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بنا لیا مین اللہ دینہ اس كتاب میں طبلی كم ان لوگوں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ولخار اور آخر ہمیں سے او آ دوست یعنی اے اہل ایمان جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے وہ تم سے پہلے ہی نے کتاب دی گئی ان میں سے اور جو کافی ہیں ان کو دوست نہ بناؤ بط اللہ, اللہ سے ڈرو انکن تم امینین اگر تم ایمان والے ہو پچھلی آیات میں اللہ پس خانہ تعالیٰ نے یہ ردو نشارہ سے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 اور پھر اسی طرح حالتوں کی اپنی کیا ہے کہ پیدائش کے وقت نکاح کے وقت وفات کے وقت ہندوؤں کی اور یہود و نثارہ کی جو رسمیں ہیں وہ اپناتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں اور اگر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 وہ الا نادئی تم الافلا قابو ہے حوضو اور جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو نماز کے لیے آواز دیتے ہو آزام دیتے ہو اتقابو ہے حضو بنوا تو وہ اس کو کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں مذاق لائیبہ کھیل غالب کا بھی انح مکم اللہ یہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ بے عقل لوگ ہیں عقل نہیں رکھتے یعنی آدان دیتے ہو تم تو تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں تبصر سے اس کے الفاظ بدلتے ہیں اور اس پر آوازیں کرتے ہیں شور و ہنگامہ بھی پا کرتے ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو اذان پسند نہیں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھی آواز کی آزان کی جب آواز سنتا ہے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 تو یہ بھی شیطان شخص لوگ ہیں جن کو اذان کی آواز پسند نہیں اذان کی آواز سنتے ہیں تو اذان کا یہ ناخ اڑانا شروع کر دیتے ہیں لادی کیا بھی اندام قوم لایا خیڈون اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں عقل نہیں ہے اور یہاں پہ اللہ نے لفظ ازان نہیں استعمال کیا بلکہ کیا کہا, کہا ہے ندا پکار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 اور اگر کوئی رسول کی نہیں مانتا اس نے حقیقت میں اللہ کی نہیں مانی اس لیے کچھ اہل علم نے من حدیث کو کافر قرار دیا ان پر کفر کا فتویٰ صادر کیا جو حدیث کے انکاری ہیں اور یہ اٹھے کام بھی اللہ مقام لایا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے دماغوں میں عقل ہوتی تو کوئی سوچتے ہی.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 اور جو ہماری کٹ نازل کی گئی ہے کتاب اس پر ایمان لے آئے ہیں وہ قبل اور جو اس سے پہلے جس نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے ہیں وہ انا سارا اور یقیناً تم میں سے اکثر نافرمان ہیں فاسق ہیں جو ہماری کٹ نازل کیا گیا اس پر ایمان قرآن بھی حدیث بھی وہی الہی ساری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 ہم ایمان لاتے ہیں تم ان کو صحیح مانتے ہو اللہ پر ایمان لانا تم اللہ پر ایمان لانے کو صحیح مانتے ہو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور جو ہماری طرح نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو پھر انتقام اور جھگڑا اور لڑائی کس چیز کی صرف حسد ہے اور کچھ نہیں پسند نہ تم میں سے اکثر خاص نا فرمان ہیں بدکار برائیاں کرنے والے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 بے وقت ہے روایت تو فاسق کی قبور ہی نہیں ہوتی فاسق کی روایت قبور ہی نہیں کی جاتی اور تم میں سے اکثر فاسق ہے اب دیکھیں کہ اللہ سب تعالیٰ نے شدید غضب کے باوجود غصے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ تم سارے فاسق ہو بلکہ کیا کہا ہے تم میں سے اکثر فاسق ہے مطلب کچھ لوگ صحیح بھی ہیں انصاف انصاف کا دامن نہیں چھوڑا انصاف کو قائم رکھا رکھنا الحلبی حکم بشر منظالی کا مصوبہ تن ان کہہ دیجئے کیا میں تمہیں جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بوئے لوگ نہ بتاؤں النبی حکم کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بشر منظالی کا اس سے زیادہ برے بھی. بدتر کی بد کر کی مصوبہ جزا کے اعتبار سے اند اللہ اللہ کے اللہ کے ہاں بدلے اور جزا کے اعتبار سے جو اس سے بھی زیادہ برا ہے میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں مل اللہ. اس پر اللہ نے لعنت کی وغضب اور اللہ ان پر غصے ہوا قرآد نازیز اور ان میں سے کچھ بندر اور اگر تاوس اور انہوں نے تاوت کی پوجا کی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 یہ تمہارے اباء و ہی تھے جو دین کا مذاق اڑاتے اور مختلف جرائم کا ارتقاب کرتے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اللہ کے غضب میں وہ مبتلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر دیں ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا اور شیطان کی اطاعت میں یہ حد تک آگے نکلنے لگے کہ شیطان کی ہی پوجا شروع کر دی انہوں نے سامری نے جو بشرا بنایا تھا اس کی پوجا کی کرتے شیطان ہی کی عبادت تھی رمایاں رائے کشر مکان اولو یہ مقام مرتبے کے اعتبار سے بدتر ہیں وہ اولسوا اس طبیل اور سیدھی راہ سے بہت زیادہ ہٹکے ہوئے ہیں یعنی تم ہمیں جتنا مرضی گمراہ کہہ لو کی کہ صرف یہ سابی ہو گیا بے دین ہو گیا گمراہ ہو گیا جو جی اسلام کو بول ہمیں جتنا مرضی گمراہ کہہ لو لیکن یہ بات مانے بغیر چارہ نہیں کہ تم اور تمہارے ابا اجداد اجزاج یقیناً بہت زیادہ گمراہ تھے اللہ کے غیر و غذب کا شکار ہوئے اور اللہ کے ہاں ان کا انجام بہت برا ہوا وہ اجا جاؤ گم آمنا اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُنْ قَدْ قَرَجُوا بِهِ حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور یقیناً اسی کے ساتھ وہ نکل گئے والله أَعْلَمُ بِمَا كَانْ يَفْتُمُونَ اور جو وہ چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے اس آئیت سے مراد یہودیوں کے وہ منافق ہیں جو مدینے اور اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے عرض گرد رہتے تھے مدینے سے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 لیکن وہ نکلتے وقت بھی اتنا یا اس سے کچھ زیادہ ہی کفر لے کے دل میں نکلتے تھے جتنا لے کر آتے بتا کثیر امی اور آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے یہ سارے جو گناہ کے کاموں میں دوڑ کر جاتے ہیں وہ اور زیادتی والے کاموں میں وہ اکلی اور حرام کھانے میں لبر سا ماکام یا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 وہ خود بھی جھوٹ بولتے حرام خوری کرتے اور اپنے متدین کو بھیت بیانی جھوٹ بکنے اور حرام خوری کرنے سے منع نہیں کرتے تھے تو یہ بھی ایک ان کا بہت بڑا جرم ہے وکالت یہود اللہ محلولہ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے ان کے ہاتھ باندھے گئے ماں کالو اور جو انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی بلیہ بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں یون فکو شاہ وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے کفرات اور جو کچھ تیری طرف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 تو حالانکہ و مار اللہ کا ہی ہے دیا ہوا تو اللہ کو ہی لوک ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے اس کو قرض کا نام دیا کہ اللہ اس سے بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے اور قیامت کا ادر اس سے کئی گنا زیادہ ہے تو یہودی بجائے اس کے کہ اللہ تعالی کے اندازے بیان اور اس کے فضل و کرم پر غور کرتے اور سمجھتے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 کہ یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے تو اب اللہ قرض مانگ رہا ہے ید اللہ مغرولہ اللہ کا ہاتھ بندھا مطلب ہاتھ تنگ ہو گیا یا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہے اللہ نے بخیلی شروع کر دی ہے اب دیتا نہیں اب اپنی گوراب مساقین کو دینے کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے خود نہیں دیتا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 کچھ لوگ ہاتھ کا انکار کرتے ہیں سرے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کا ہاتھ ماننے کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو پھر تو مخلوق کے ساتھ مشابت ہو جائے گی اور اللہ نے کیا کہا رہا ہے لیسا سقم اس لیے ہی صحیح اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں تو یہ بات غلط ہے ہم کی مشابہت تو سب ہوگی جب ہم اللہ کے ہاتھ کو مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ کے ساتھ تصویر دیں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 اللہ کی تمام تحقیقات مخلوق میں سے کسی کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی ولا کثیر <وَفُفرًا> پیچھے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلو کہ اللہ بیان کرتا ہے قرآن میں اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت اور بہت سے لوگوں کو ہی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 گند کے ساتھ ان کے دل بھرے ہوئے ہیں اس لیے تیرے رب کی طرف سے جو بھی نازل ہوگا وہ ان کے دلوں کو ساتھ نہیں کرے گا بلکہ ان کی سرکشی اور کفر میں ہی اضافہ ہوگا رب ہوا جو کچھ رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ نازل کیا ہوا یہ, یہ اجا ان لوگوں کو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 اور دنیا میں امن کے ٹھیکے دار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑے پر امن اور دنیا میں امن قائم کرنے کے المبر ہونے کے باوجود ہر وقت کہیں نہ کہیں جانتی آگ بھڑکائی ہی رکھتے ہیں یہ ان کی عادت ہے اور مسلمان اللہ تعالیٰ کو خبردار کیا ہے کہ یہ اکٹھے نہیں ان کے دلوں میں بغض اور عداوت احتیامت کے لیے کبھی ایک نہیں ہو سکتے چاہے ہم جمی انکلوں کو ہم سکتا تم انہیں ایک سمجھتے ہو یہ ایک نہیں ان کے دل بکھرے ہوئے تو یہ ہر وقت لڑائی اور فساد مچاتے رہتے ہیں کل او کا دار دنیا میں یہ کہیں نہ کہیں جنگیں چھیڑے رکھتے ہیں اللہ تعالی ان جنگوں کو بجھا دیتا ہے جنگوں کی آگ کو ختم کر دیتا ہے وغیرہ یہ دنیا میں سے انسانیت کا جیسے ہی خاتمہ کر دے ہاں اس آگ کے بجھنے میں کبھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے کبھی تھوڑا لگتا ہے لیکن بہرحال کلا ہو پورا لر بھی عطف اللہ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 ولاحر کتاب سے نہیں اور اگر اہل کتاب واقعی بھی ایمان لے آتے اور کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ ان سے دور کر دیتے اور ضرور انہیں نعمت کے باغوں میں داخل کر دیتے تو مسلمان یا اللہ کے کرنے والے بنے اور صحیح مانوں میں ممکن ہو جائیں تو ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے اور آخرت میں جنت ملے گی دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہوگی اور اگر واقعی وہ تو رات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس چیز کی پابندی کرتے جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی ان میں سے ایک گروہ ہے جو میانا رو ہے درمیانی راہ پر چلنے والا ہے قطیر منسا مایا نلون اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے امال, آمال کرتے ہیں جو کہ برے ہیں تو راتونی جھیل کی پابندی کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دوسرے احکام کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان زمان پر ایمان لانے کا جو حکم ہے اس پر بھی عمل کیا جائے کیونکہ یہ حکم بھی تو راتونی جھیل میں موجود ہے تو جو ش پہرے کتاب میں سے ہو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے تو اس کے لیے دگنا اور دوہرا حجر ہے تو اللہ سبحانہ و نے وہی الہی کی پابندی کرنے کو برکت کا ذریعہ بتایا ہے کہ جو بندہ وہی الہی کی پابندی کرے گا اللہ کی طرف سے نازت کرتا رہی کی تو اکال و منتو پہ ہی میں منتخبات انہیں کھانے کے لیے کھلا ملے گا اوپر سے بھی نیچے سے بھی اور طرف سے ان کو کھانے کو ملے گا آسمان بھی بارش برس آئے گا زمین بھی کھیتی اگائے گی اللہ عزت کے دروازے کھول دے گا معیشت مستحکم ہو جائے گی لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کی نار سردار پر عمل پیرا ہوں اللہ کو اعلیٰ فرماتے ہیں سورہ آرات میں فتح براک اگر عباد لوگ ایمان والے بن جائیں، والے بن جائیں تو ہم آسمانوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے مین میں سے ایک گروہ میانہ رو ہے یعنی افراد و تفریح سے بچ کر درگنی راہ پر چلنے والے ان سے برا کتاب کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے جس طرح عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ